اس میں ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے روشنی میں مختلف مسائل پڑھتے اور سیکھتے آ رہے ہیں اور اسی کا نام علم ہے اسی کا نام دین ہے اسی کا نام ہے ف دین کی سمجھ اسی کا نام ہے اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین کو صحیح انداز میں سیکھنے کی اور اس کی نشو و کرنے کی آج بلو گل کی بہتر نمبر کی حدیث سے آج کا درس شروع ہوگا سیونٹی ٹو نمبر کی حدیث جو قرآن کے چھونے کے تعلق سے حدیث ہے بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزن اللہ یمسل قرآن اللہ پاہر مالک مالك مالک المرسل وسلم ابن احبان و ام آلول اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائے کہ عبداللہ اللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رحمت اللہ علیہما سے روایت ہے کہ وہ کتاب جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ابن حضم کے لیے لکھی یا لکھوائی اس میں کتبہ کا لفظ ہے یعنی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی مقصد ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لکھوائی کچھ حدیثیں ان کے لیے لکھوائی تھیں امربن حضم کے لیے اس میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ اللہ قرآن اللہ پاہر کہ قرآن کو نہ مگر وہ شخص سے جو پاک ہو یہاں طاہر سے مراد علماء نے اور شارحین نے باوضو شخص سے کو مراد لیا ہے یعنی جو بڑی ناپاکی سے بھی پاک ہو اور چھوٹی ناپاکی سے بھی پاک ہو یعنی جسے بڑی پاکی حاصل ہو اور چھوٹی پاکی حاصل ہو یعنی باوضو ہو تو باوضو شخص سے ہی قرآن چھوئے یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے ہے تو قرآن نہ چھوئے یہاں پر ایک مسئلہ اس سے پہلے اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں افضل اور بہتر ہے کہ آدمی ہو لیکن قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنے کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے کہاں کہ قرآن کو چھونا بغیر وضو کے درست ہے یا نہیں ہے یا جائز ہے یا نہیں ہے یہاں پر اس مسئلے کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے صاحب کتاب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مرسلن روایت کیا ہے اور امام نسائی نے اس کو موصولن روایت کیا ہے مرسل حدیث کی تعریف تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی مرسل حدیث کس حدیث کو کہتے ہیں چند لوگوں پاس کتابیں ہیں جبکہ کتاب تقریباً چالیس پچاس لوگوں نے خریدی تھی مرسل حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کوئی تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے صحابی کے واسطے کے بغیر کوئی تابعی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو اس حدیث کو مرسل حدیث کہا جاتا ہے امام الرس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موصولاً بیان کیا ہے صاحب کتاب حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے یعنی اس حدیث کے اندر علت پائی جاتی ہے اس حدیث کے اندر علت پائی جاتی ہے جو کتاب کے محقق ہیں اور بلوغ المرام کی شرح لکھنے والے امیر سلانی رحمت اللہ علیہ سب السلام کے اندر اور شیخ انبانی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث کو حسن یا صحیح کہا ہے یعنی اس حدیث کی علت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے اندر علت نہیں پائی جاتی جس راوی کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے معلول قرار دی گئی ہے علت والی قرار دی گئی ہے تو وہ سکاہ راوی ہیں اور ام حدیث نے ان کی تعریف کیا ہے وہ سلیمان ابن داؤد خولانی ہے اس لیے یہ حدیث معلول نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب حدیث صحیح ہے یا حدیث حسن ہے تو اس حدیث کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا درست نہیں ہے اور جمہور آئما کا جمہور علما کا یہی خیال ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے آدمی نہ چھوئے اگر چھونا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس کے اوپر پردہ ہو مثال کے طور پر کپڑے سے پکڑ کر کے چھوئے اس کو یا کوئی مندیل ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ ہائل کے ساتھ ہائل کوئی چیز اس کے اوپر ہو اس کو اس کے ساتھ چھوئے اور اس حدیث کے علاوہ اور ایک قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے سور واقعہ کی آیت ہے لا الم بحر المطہرون فلا اقسم نجوم النجوم ان لقسم لو تعلمون عظیم العظیم ان کریم فی کتاب مقنون لائم سہ المطہرون تو لا مس الم تحرون کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن, یہ قرآن کو باوضو ہو کر کے ہی چھوا جائے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں دلیل میں پیش کرتے ہیں دوسرے لوگ میں چونکہ حدیث پڑھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ عام لوگوں سے ہٹ کر کے تھوڑا سا اور قریب ہیں علم سے تو اس لیے میں تھوڑا سا اختلاف بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پھر راجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات رہے تو دوسرے لوگوں نے اور اس بات کے قائم के قرآن کو پردے کے ساتھ چھونا چاہیے اور یا باوضو ہو کر کے چھونا چاہیے اگر کوئی چھونا چاہتا ہے تو کوئی حائل ہو بیچ میں کوئی کسی چیز کا کا آڑ لے کر کے آدمی چھوئے کپڑے وغیرہ بس یعنی بہت سارے صحابہ بھی ہیں اس کے قائلین میں سے بہت سارے اما بھی ہیں دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کو باوضو چھوا جائے پکڑ کر کے پڑھا جائے یا چھوا جائے یا ورق پلٹا جائے لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا ناجائز ہے اب جب ناجائز ہے تو کوئی قرآن کو بغیر وضو کے چھوئے گا تو گنہگار ہوگا تو اس مسئلے میں انہوں نے کہا کہ افضل ہے کہ با وضو ہو کر کے آدمی چھوئے لیکن اگر ضرورت پڑنے پر بغیر وضو کے بھی آدمی اگر چھو لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا یہ درست ہے چھو سکتا ہے اجازت نہیں کھلے طور پر دی ہے انہوں نے کہا کہ افضل اور بہتر ہے کہ باوضو ہو کر کے چھوے لیکن اگر کوئی چھو لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا وہ کیا جواب دیتے ہیں جیسے یہ حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث معلوم ہے علت ہے اس کے اندر ضعیف حدیث ہے قرآن کی آیت کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ دیکھیں قرآن کی آیت میں کیا ہے, کیا ہے؟ فی کتاب تعب کہ یہ قرآن ایک محفوظ کتاب میں ہے کہاں ہے لوہے محفوظ میں ہے اور اس کو کون لوگ چھوتے ہیں المتحر سے براد جو ہے فرشتے ہیں تو یہاں انسانوں کا ذکر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک بات کی خبر دے رہا ہے کہ لوہے محفوظ میں جو قرآن ہے اسے پاک لوگ چھوتے یعنی فرشتے براد ہے لہذا اس آیت سے دلیل پکڑنا کہ اس آیت سے دلیل پکڑنا کہ یہاں پر جو ہے آن کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے درست نہیں ہے شیخ البان نے اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس حیث سے دلیل پکڑنا درست ہے؟ نہیں ہے اور ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھوائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آیت بھی لکھ دیتے تھے بعض اللہ ولا رسول خاص کر کے اہل کتاب بادشاہوں کے پاس آپ نے خطوط لکھوائے اور اس میں قرآن کی آیتیں بھی لکھوائیں اب ظاہر سی بات انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط کافر بادشاہ کے پاس اور یہ کیا کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بادشاہ کے پاس بھیجوایا تو کافر پاک نہیں ہوتا ہے باوضو نہیں ہوتا ہے قرآن نے تو نجس کہا ہے انم نمل نجس نجس کہا ہے ان کو تو جب ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی یہ خط خط بھیجے جس میں جو ہے آیتیں بھی لکھوائیں تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے حدیث اور آیت کی روشنی میں ہم کو کیا کرنا ہے ہر درجہ ہر درجہ ہم لوگوں کو احتیاط کرنی ہے کہ ہم کوشش کریں ہاں کہ افضل چیز پر عمل کریں تاکہ کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ ہو ہاں کہ باوضو ہو کر کے قرآن پڑھیں باوضو ہو کر کے قرآن چھوئیں قرآن کی عظمت کا اس کی حرمت کا خیال رکھیں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی دیکھیں اس میں ایک راوی عبداللہ ابن ابی بکر رحمہ اللہ ہیں یہ عبداللہ ابن ابی بکر صدیق نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ تابعی ہیں اور مشہور قاضی تھے اسی طرح سے امر ابن حزم بن یزید حضرتین جی جاری مراد ہیں ابوالحاق ان کی کنیت ہے سب سے پہلے غزوہ خندق میں شریک ہوئے یعنی ازم امر حزم یہ صحابی ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں لکھوائی تھی اور سن 58 ہجری میں مدینہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه فهو مسلم وعلله البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کرتے تھے۔ ابھی جو بات ذکر کی گئی پچھلی حدیث میں کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر ہر حال میں یاد کرتے تھے تو ذکر بھی ہے شامل اس میں اور قرآن کی تلاوت بھی اس میں شامل ہے البتہ کچھ خاص حالتیں ہیں جن میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے وہ کون سی خاص حالت ہے آدمی حالتیں جنابت میں ہو تو قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے البتہ اور دوسرے ادکار کر سکتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے البتہ دوسرے ذکر و ادکار تسبیح تحلیل وغیرہ کر سکتا ہے ایک مسئلہ یہاں پر شاید اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے اور وہ مسئلہ مختلفی بھی ہے کہ حالت جنابت میں تو دونوں مرد عورت دونوں کے لیے سب کا تقریبا تقریبا سب کا اس میں اتفاق ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے ایک مسئلہ عورتوں کے تعلق سے ہے کہ حالت نفاس میں اگر عورت ہے یا حالت حیض میں عورت ہے تو کیا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے دیکھیں اس مسئلے میں محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی حالت ہے عورت کی جو وقتی طور پر نہیں ہوتی ہے بلکہ کئی کئی دن تک کے یہ اس کے ساتھ حالت باقی رہتی ہے اور اسی طرح سے حالت نفاس میں ولادت کے بعد جو ہے ڈیلیوری, ڈیلیوری کے بعد جو ہے زیادہ دنوں تک جو ہے عورت ناپاکی کے حالت پر رہتی ہے تو اتنی زیادہ مدت تک جو ہے عورت کو قرآن کی قرآ سے محروم کرنا یہ درست نہیں ہے اور پھر کوئی شرعی دلیل بھی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی شرعی صحیح دلیل حدیث بھی نہیں ہے جس میں اس بات کو اس بات کا ذکر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائدہ عورت کو یا نفاس والی عورت کو قرآن پڑھنے سے روکا ہو جب اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر روکنا درست نہیں ہے جبکہ ایک حدیث حج کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج میں تشریف لے گئے تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناپاکی کے حالت میں ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا اس ن کل لش یا اسنائی ما یسن الحاج یا اس طرح کا لفظ ہے غیر اللہ تپوفی بلبئی ہوں اس نائی ما اسنا الحاج اس طرح کا لفظ ہے کہ وہ تمام کام تم کرو جو حاجی لوگ کرتے ہیں وہ تمام کام تم کرو جو حاجی لوگ کرتے ہیں غیر اللہ تطوفی بالبیت مگر یہ کہ تم ہاں مگر یہ کہ تم طواف نہ کرو نماز کا ذکر اس میں نہیں لیکن نماز آلریڈی آ جائے گی اس کے اندر کیونکہ نماز کے لیے الگ سے نص موجود ہے حدیث موجود ہے نماز کے لیے کہ حاضہ عورت نماز نہیں ادا کرے گی نہیں پڑھے گی تو اللہ کے ان محققین علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ کو بیت اللہ کے طواف کے اور نماز بھی اس میں شامل ہو جائے گی اس کے علاوہ تمام کام کرنے کی اجازت دی ہے اس میں ہر جی قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو یہ قرآن کی تلاوت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی دوسرے علماء نے کہا ہے کہ آئزہ عورت کے لیے قرآن کا پڑھنا درست نہیں ہے جیسا کہ اپنے یہاں کے علماء کہتے ہیں بہرحال یہ مختلفی مسئلہ ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو کوئی ایسی عورت ہو جو قرآن کے حافظہ ہو یا کوئی ایسی عورت ہو جو قرآن کی تعلیم دیتی ہو ہاں تو ضرورت پڑنے پر ہاں کچھ قرآن پڑھ سکتی ہے محققین علماء کی روشنی میں بحققین علماء کی تحقیق کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی کہ تمام کام کرو سوائے بیت اللہ کے طواف کے تو اس میں قرآن شامل ہے اس لیے علماء نے علامہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء اجازت دیتے ہیں جبکہ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے بہرحال آگے چلتے ہیں کوئی سوال پوچھنا اس سلسلے میں جی سوال ہے ان کا نادر الدین بھائی کا کہ جنابت کے حالت میں کیا قرآن کی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے جیسے ربنا آتےلا یا ربنا خرل یا رب خنما اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بہرحال جنابت کا جنابت کی حالت بہت مختصر ہوتی ہے آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے اس لیے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے کہ قرآن دعائیں نہ پڑھے اور دوسرے کو رسکار کر لے آدمی بہرحال آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنابت کی حالت زیادہ دیر تک باقی نہ رہے اگلا مسئلہ ہے وہاں عناصب نما لیکن نبی اللہ ان انبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وسل ولم یہ <ولينہو> حدیث اس تعلق سے ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا سینگھی لگوائی پچھنا سمجھ گئے کہ نہیں حجامہ کروانا ہمم <much> ہیجامہ کروانا انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ یا کیا کہتے ہیں کپنگ کرتے ہیں جیسے کپ سے یہاں زخمے کر کے زخمے لگا کر کے بلیڈ سے یا کسی چیز سے جسم میں, میں جس میں کسی حصے میں اور پھر جو ہے مشین لگا کر کے پچھلے زمانوں میں سینگ کے ذریعے سے جو ہے سینگ کے چوڑے حصے کو جو ہے رکھ کر کے اسے اور پتلے حصے کی طرف سوراخ کر کے لوگ منہ سے کھینچتے تھے پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا آج مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں تو کپنگ کا آ, آ, क, کپنگ کرنے کو یا کرانے کو حجامہ بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا پشنا لگوایا جسے اردو میں پشنا لگوانا بولتے ہیں اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا پیشے بات آئی تھی ایک حدیث اور گزری تھی ہاں جو حدیث ضعیف تھی ہم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قے آ جائے یا لکثیر پورٹ جائے یا کوئی کھانے کا حصہ منہ سے باہر نکل آئے یا اسی طرح سے مذی پیش آ جائے تو وہ وضو کرے جبکہ وہ حدیث ضعیف تھی اس میں دیکھیے قے کی کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے نقشیر کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور کھانے کے کھانے کا ٹکڑا ڈکار وغیرہ کے ذریعے سے منہ سے آ جائے اس کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں البتہ مذی کے سلسلے میں حدیث گزر چکی ہے تو وہاں پر ایک بات آئی تھی کہ خون نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے ناپ سے نکل آیا داخ سے نکل آیا کہیں کوئی زخم لگ گیا یہاں پر امام ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ یہ حدیث پیش کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ حدیث سنت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا لگوایا اور نماز پڑھ لی وضو نہیں کیا البتہ اور دوسری حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کئی مثالیں میں نے دی تھی اور صحابہ صاحب اکرام رضی اللہ عنہوں کی بھی مثالیں دی تھی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ جو چیز خانہ اور پیشاب کے راستے سے نکلے گی اسی سے وضو ٹوٹے گا باقی اور جسم کے کسی حصے سے نکلنے کی وجہ سے ہاں وضو نہیں ٹوٹے گا یہی بات صحیح ہے یہی درست ہے اگلی روایت ہے وعن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی یہ حدیث ضعیف ہے صنعت کے اعتبار سے لیکن اور صحیح درست حدیثیں ایسی موجود ہیں اور صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباس اور کئی صحابہ اور تابعین اور بہت سارے لوگ امام شاخ امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکا نامت تلعان استطلق وکا احمد وزاد ومن نام فلیت یہ حدیث آپ حاشی میں دیکھیں گے کہ محقق نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن شیخ حدیث کو حسن کہا اور واقعی مختلف طرق سے یہ حدیث آنے کی وجہ سے اس معنی کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہے ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ حضرت تعالیٰ عنہ معاویہ ابن ابی سفیان کاتبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت برادر نسبتی حضرت حفظہ رضی حفصار تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت معاویہ اور مشہور ہیں خلیفہ امیر بھی ہوئے جی حفظہ رضی اللہ کے بھائی نہیں بلکہ ام حبیبہ ام حبیبہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی جزاک اللہ خیرہ آ، امیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین الائن وکا یہ آنکھیں آنکھیں کیا ہیں یہ آدمی کے دبر کے لیے بندھن ہے پچھلے راستے کے لیے یہ بندھن ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے نیند کے سلسلے میں پچھلی پچھلی حدیثیں جو گزری تھی اس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اصل میں نیند بزاتے خود ناقص وضو نہیں ہے یعنی بزاتے خود نیند آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر نیند سے وضو ٹوٹتا تو تھوڑی آئے یا زیادہ آئے اس سے وضو ٹوٹ جاتا لیکن صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرمایا کرتے تھے عشاء کی نماز میں خاص کر کے اور ان کے سر سینوں سے لگ جایا کرتے تھے اور پھر انتظار کرتے کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو صحابہ اکرام نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے تو وہاں پر یہ حدیث ذکر کی گئی تھی اور یہاں پر تفصیل سے تھوڑی سی کہ آسل میں کیا ہے یہ ہوا خارج ہونے کے لیے بندھن ہے بندھن کی جگہ پر ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ بندھن کیا ہے ڈیلا پڑ جاتا ہے تو جب ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گہری نیند سو جائے جیسا کہ آگے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ من نام فلی تو کہ جو شخص سو جائے وہ وضو کرے کیا مطلب ہے اس کا کہ یعنی اتنی گہری نیند خاص کر کے آدمی لگا کر کے, کے چیت لیٹ کر کے آدمی سو جاتا ہے تو پھر اس کے ہوا خارج ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے اور امکان ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو جائے آدمی کو پتا بھی نہ چلے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی سو جائے اتنی گہری نیند کہ بالکل ہوش و حواس اس کے ختم ہو جائے ہاں تو ایسی صورت میں چونکہ ہوا کے نکلنے کا خروج کا امکان ہوتا ہے اس لیے ایسی حالت میں وضو کرے اور اگر تھوڑی بہت نیند بیٹھے بیٹھے اگر کچھ نیند آ گئی یا جھپک آ گئی اونگ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا مسئلہ سمجھ گئے جی اس میں حافظ نجر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا ہے کہ وہی علی کہ یہ ااتی جو ہے اس حدیث کے اندر یہ جاتی جو اوپر ہے ومن یہ ایک جاتی ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ فی کیل السناداف کہ دونوں اسناد میں باف ہے کمزوری ہے یہی حدیث کئی اور صحابہ سے آئی ہے یہی حدیث جو ہے کئی اور حدیثوں سے آئی ہے دیکھیے شرح میں انہوں نے لکھ دیا ہے مگر یہ بات جو ہے خفیف سا ہے تاہم مندری نووی اور ابن الصلاح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو حسم قرار دیا ہے امام مندری اور امام نووی ابن الصلاح اور اس دور کے جو محدث گزرے ہیں شیخ الانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور حسن حدیث کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ بتایا گیا تھا کہ ز... کسی حدیث کے اندر اگر تھوڑا سا ذاف ہو تھوڑی سی کمزوری ہو خفیف سا ذاف ہو اور وہ کئی سندوں سے آ جائے تو اس کی اس کمزوری کو کیا ہے تقویت مل جاتی ہے قوت مل جاتی ہے اور وہ حدیث کیا ہے زف سے نکل کر کے حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ آدمی کو اگر گہری نیند آ جائے تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ہلکی پھلکی اس کو نیند آئے تو ایسے جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایک آخری حدیث پڑھ کر کے یہ آج کا یہ باب ختم کرتے ہیں عن ابن عباس نضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البزار وأصله في السحيهين من حديث عبد الله بن الزياد رضي الله عنه ولمسلمين عن أبي هرية رضي الله تعالى عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أعددت فليقل إنك كذبت أخرجه ابن حبان بلهظ فليقل في نفسه يا حسن ہے اور اس کی اصل جو ہے صحیح ہے ان میں ہے حدیث کا ترجمہ یا حدیث کس تعلق سے ہے نماز کی حالت میں آدمی کو شک ہو جائے پہلے بھی یہ اس بار روشنی ڈالی گئی ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی کو شک پڑ جائے کہ اس کی ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہوا خارج ہوئی کے نہیں یا احساس شک ہو آدمی کو لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی تب آدمی کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیتان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے ہوا کے خارج ہونے کی جگہ میں پھونک مارتا ہے اور پھر اسے خیال دلاتا ہے یا اسے خیال ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی یا اس کا وضو گیا حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے فیلا وجد ادالی کا اگر کوئی شخص سے ایسی بات محسوس کرے نماز کی حالت میں ایسی بات محسوس کرے تو نماز نہ توڑے اور نماز سے ہاں نہ نکلے حتی یہاں تک کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے شیطان دشمن ہے وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے نماز میں طرح طرح کی چیزیں یاد دلاتا ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہماری نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے علل اصل کم از کم ڈالنا چاہتا ہے تاکہ نمازی کا ہاں نمازی کا خیال اللہ کی طرف سے ہٹ کر کے ہاں اس وسوسے میں پڑ جائے شک و شبہ میں پڑ جائے اور آدمی اپنی نماز کے بارے میں شک کرنے لگ جائے لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی محسوس کرے تو پھر نماز نہ توڑے یہاں تک کہ اسے آواز محسوس ہو جائے یا اسے بدبو محسوس ہو جائے یا کم از کم کیا کہ تو اسے یقین ہو جائے کہ واقعی نماز جو ہے ہاں اس کی ہوا خارج ہو گئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا حفظ ابن حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل صحیح ہے ان میں صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے لفظ کیا ہے ابا ابن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لائی گئی شکریہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رجن سلا شعی انطلا کہ ایک آدمی یا آدمی مسلی نماز میں کچھ اس طرح کی چیز محسوس کرتا ہے تو کیا وہ نماز کو توڑ دے اس طرح کی چیز محسوس کرتا ہے جیسے آدمی کے پیٹ محسوس ہوتا ہے شیتان طرح طرح کے ہر کرتا ہے پیٹ میں کچھ ایسی بات اور محسوس کرتا ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا وہ نماز کو توڑ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہیں حتی اسمع او ہم یہاں تک کہ وہ آواز کو سن لے یا بدبو محسوس کر لے صحیح بخاری کی ایک سو سینتیس اور اسی طرح سے اور کئی جگہوں پر دو جگہوں پر اور تین جگہوں پر یہ حدیث نقل کی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح اگر ایسا محسوس ہو تو کوئی شخص نماز کو نہ توڑے اور اپنی نماز کو نہ خراب کرے شک شک و شبہ میں نہ پڑے اسی طرح سے ہاں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون نقل کیا ہے کہ جب شیتان تم میں سے کسی کے پاس آئے نماز میں اور کہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا تم نے وضو توڑ دیا اپنا تو کیا کہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بڑا وسوسہ ہوتا ہے شیطان طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم ہاں شیطانجیب نماز کی حالت میں پڑھو ہوں اور کیا کرو اگر آپ لوگوں کو بتایا جائے تو آپ لوگ یا جن لوگوں کو علم نہیں وہ سمجھیں گے کہ ہاں غلط ہو رہا ہے نماز کی حالت میں اس آدمی کریں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے بائیں جانب تھکارو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے صحابی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے بالکل صاحبی فرق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت اور اس ارشاد پر میں نے عمل کیا تو میرا وسوسا ختم ہو گیا تو اگر وسوسا اس طرح کا ہو تو شیطان عظیم آدمی پڑھے تو آج کے اس میں ہاں کئی مسائل وضو کے تعلق سے اور گہرے تہارت کے تعلق سے آئے اور پھر اگلا باپ جو ہے آداب و قدا لہاجا ہے ان شاء ہم اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ زندگی دے اور توفیق دے اور ان لوگوں کو بھی توفیق جو نہیں آ رہے ہیں مشغول ہیں اللہ ان کو فرصت عطا فرمائے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و